جسم الحمن و محمد والد نبا شاہ بات نبا شاہی تمام سامین فاہران کرامی برادران سب کو کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے درد نمبر چار سو چونتیس پبلک چھہتر ہے سیونٹی سکس ہاں جی چار سو دعوت شریف کا شروع شابی تک کی تعداد کا نمبر ہے اور چھتھر جو ہے اوراد فتح کا درس نمبر چھیتھر ہے اوراد فتھیہ میں اس وقت ہم لوگ جو ہے ملکیل حصہ یعنی ملک الجبار والے حصے میں جس میں کل پچاس لا لَ اللہ مث انسواں لال اللہ ہمارے آج کے درس میں اس کی توجہ ہوگی کہ انسواں لا لا لَ الل اللہ کی میں یہ جملات ہے لا الہ الا اللہ طلع طف و رف کا یہ مقدس کلمہ ہیں یہ مقدس دعا جو ہے آج کے درس میں ہیں جو کہ درس نمبر چار سو چونتیس اور چھہتر میں اس مقدس کا دعائیہ خلمے کی توضیع ہے لا الہ الا اللہ تعلۃ طبح و رقا تو لا اللہ کی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کینی اس کائنات میں معبود صرف ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے اس کی تکرار ہو رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جی اس مقدس کلمے کے ثواب عظیم حضائل عالم کو بار بار بتا چکا ہوں ہاں جی اس کے بارے میں جو ہے حسن حدیث خود سی ہے اللہ نے خود الرمایا کلم لا الہ الا اللہ حسنِ لا لہ میرا مضبوط قلعہ ہے مند داخلہ حسنی جو شاید اس میں داخل ہوگا امن من عذاب و میرا عذاب سے امن میں ہوگا ہاں جی اس کے علاوہ پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا جو لا الہ الا اللہ کو معنی معفہوم سمجھ کے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس پر سچے ایمان کے ساتھ معلومت اور ایمان کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کے ترد کریں گے اور اس کے تاریخ سے کریں گے پڑھیں گے تو اس سے جو ہے اس کے وجود سے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں کہ جس طرح موسم خزان میں درختوں سے جب ہوا چڑھنے لگتے ہیں پتے جس تیزی سے گر جاتے ہیں اس طرح گن مند کے جسم سے گناہ گر جاتے ہیں یہ مقدسہ جم شہ جو ہے دعا کی طرف حضرت بین ہو تو لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ, اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں یہ تجمہ صحیح ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ تجمہ صحیح ہے تلّفا و رف کا لفظ تعلق و رف ان دونوں کی توجہ ہے تو لا تو ان دونوں کی توجہ طلعت ہو ورفا طلطن مزدر ہے باب طفاش ہے تلت معنی لکھا ہے ہاں جی نرم بننا نرمی بردنا ایک معنی یہ لکھا ہے نرمی بردنا مہربانی کرنا یہ معنی کیا ہے اور اس کا یہ تو بیل باب تفولس تھا اور تین سلاسی مجرات کے جب اس کا مادہ ہے تو اللہ تعٰ یلتحو لطفن و لطفن بے مہربانی کرنا کسی پر اور لطف و پیش کے ساتھ باب کرومہ سے لطافتن منی ہلکا پھلکا ہونا لطیف ہیں جس میں لطیف اسی سے ہے لطف و لطف ہلکا پھلکا جسم نرم و نازک ہونا مہربان ہونا یہ سارے معنی کیا ہے اور اسی طرح اس کے صفت جو ہے لطیف و ناتے اس میں فائل و شدم مہربان معنی کیا ہے ہوبرو بھی معنی کیا ہے نازک معنی کیا ہے عمدہ خوشگوار چوتھا معنی پانچواں معنی خوش مزاج لطیف کا ایک معنیٰ یہ بھی کیا ہے لطیف کا ایک معنی ہلکا پھلکا ضد کشیف یعنی باری وجنی کے معنی میں تو یہ سارے معنی القاموس و نامی لغت میں یہ سارے معنی کیا ہے تو جب احمد اللہ لطیف البادی ہاں جی اس مبارک دو آیت میں جو ہے اللہ بے آبادی ہے کہ خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے تو یہاں لغات محردات راغے میں لکھا ہے خدا اپنے بندوں پر مہربان اس کا معنی ہے اللہ اللہ بےآبادی یا نہیں مانا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے بڑا مہربان ہے جو سوت میں ہوگا تو ہمیشہ مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر صرف ایک دم مہربانی نہیں ہمیشہ مہربان ہے اپنے بندوں پر او فی عمل ہاں اللہ اپنے اللّہ اللہ بن بڑا مہربانی ہے و لطف فی المل عمل میں لطف الرف بھی عمل میں نرمی سے پیش آ جانا نرمی سے پیش آ جانا و لطف من اللہ تعالی اللہ کی طرف سے بندوں پر لطف انہیں یعنی توفیق و لسمت یہ معنی ہے یعنی لطف کسی کام کے سلسلے میں ہو تو لطف کرنا یعنی نرمی بردنا کو کوفی کام میں نرمی بردنا یہ معنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے سے مراد توفیق خیر اور گناہوں سے بچاؤ مراد ہے اللطف من اللہ تعالیٰ توفیق و العصمت و مختار سیاحت نام لغت عربی لغت ہے اس میں لے توفیق و یعنی اللہ تعالی کی طرف سے لطف قسم مراد جو ہے توحفیق ہے نئے کاموں کے انجام دینے کی توفیق توفیق و بلسمتوں اور گناہوں سے بچاؤ مراد ہے تو یہ جو ہے لا الہ الا اللہ تلطفل قا میں تلطف بکتفول سے ہے تفول اس کے معنی آپ کو بتا دیا ہاں جی نرم بردنا نرمی مہربانی کرنا اور مہربانی یہ معنی اس میں تا تر طلت خن کے معنی میں ہے اور رفقن کے معنی لغت میں لکھا ہے محد نرمی مہربانی رحم آج سگی کا یارف حقو رف نرمی بردنا مہربانی کرنا رحم کرنا یہ معنی القاموں سے میں لکھا ہے رفقن کے معنی جو آئسہ دعا, دعا میں آیا وہ ہے نرمی بردنا مہربانی کرنا رحم کرنا تو طلعت اب اس کی جو ہے اس کو دو زبر عربی زبر میں ایسے ہی دو زبر کے ساتھ نہیں پڑھتے پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں کوئی دو زبر پڑھتے ہیں اس سے کوئی وجہ ہوتی ہے تو طلع طریق میں طلب طوفان جو ہے میں کیا یا تو پھیل معذوف طلطا کا محفول ملغق کا جانشین ہے محفول ملغ کا جانشین ہے ہاں جی طلت طفح فیل کا محفول مملغ ہے جانی محل المل کا محفول ملغ ہے تالع تب فیل کا جو ہے مقلول الملق ہے جو کہ تاکید کے لیے لائے جاتے ہیں یعنی اس کا فعل معذو ہے اور یہ تعلیٰ تفن جو اس فیل کو حاضر کیا ہے قارن سے سمجھ میں آتی ہیں عرب عرب کو قالی زبان ہوتے ہیں فیل کو حاضر کیا اور یہ اس کی مغل ملغ تاقیدی اور کرینہ معنویہ کی وجہ سے جو ہے فیل محض ہوا ہے ہاں جی فیل حض ہوا ہے اور مزدر بے معنی اسل ہے یہاں پر تلّۃ ط مزدر ہے اور مزدر بے معنی اسم فائل ہے پھر ترجمہ یہ ہوگا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی اللہ نہاج مہربانی ہاں جی نہایت مہربانی اور رقن یعنی رحم یا نرمی بردنے والا ہے تو یہ معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی اللہ جو ہے نہایت مہربانی اور رحم یا نرمی بردنے والا ہے نہایت مہربانی اور رحم یا نرمی بردنا رقن کے معنیٰ رحم یا نرمی برندے کے معنی میں اور طلعۃن کے معنیٰ طلعۃ طلع ط کے معنی نہایت مہربانی نہایت مہربان اس معنی یعنی رفقن بے معنی پھیل معذوق کی جانی سے بھی جو پھر معذو کو جانی ہے اور مرفقن اس کے معنی مرفقن ہے یعنی رحم و نرمی بردنے والا رحم و نرمی بردنے والا اللہ کے تو یہ دونوں معنی فعلی ہے طل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ اور تو نہاد ہے مہربان ہم اپنے بندوں کے ساتھ اور نرمی بدلنے والا ہے ان پر رف کر ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا ہے سختی سے پیش نہیں آتے ہیں بندوں سے کتنی بھی کوتاہیں ہوتی ہیں ان کو فوراً پکڑ کے فوراً کو عذاب دینے سن سے بہت نرمی سے پیار سے محبت سے پیش آتے ہیں شفقت سے پیش آتے ہیں نرمی سے پیش آتے ہیں تو طلت فن مہربان مہربانی سے آن جی پیش آنے والے حسین اور رف نہایت جو ہے رحم اور نرمی سے بردنے والی ذات رحم کرنے والی ذات اور نہایت نرمی سے پیش آنے ذات تو مکمل ترجمہ اب دعا کہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ تعلۃ الریف کا یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت و محبود نہیں اور وہی اللہ وہی اللہ نہایت مہربانی اور رحم و نرمی بردنے والا ہے ہاں جی وہی اللہ جہیت مہربان وہی اللہ نہ مہربان ہے اور رحم و نرمی بننے والا ہے تو اس کا ترجمہ جو مجھے سمجھ میں آیا اس کا ترجمہ یہ اللہ کے سفا کوئی لائق عبادت نہیں ہاں جی اور معبود نہیں اور وہی اللہ جو ہے اس کی صفحت کے طور پر بیان کریں اور وہ اللہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کی ایک شفت یہ ہے کہ وہ نہایت مہربان ہے دوسری صفت یہ ہے کہ ریفن رحم اور نرمی بردنے والا ہے بندوں کے ساتھ یہ بندہ کی جو تجمہ میں آیا ہے یہ تجمہ اور سید خورشید عالم اور علامہ بشیر مرم دونوں کا تجمہ ایک جیسا ہے اور ان ان کے اچھا, اچھا اچھا تجمہ ہے ان کا نے فرماتے ہیں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اسی سے لطف ہوا آتا ہاں اسی سے لطف آتا اور رفاقت مانگو خوشینی ترجمہ لکھا ہے اللہ کے سب کوئی نہیں طالف عاریف کا یعنی اللہ سے تعلق کے معنیٰ لطف آتا عاریف کا رفاقت ہاں مانگو یہ ترجمہ لکھا اس میں عمل کی شکل میں دعا کی شکل سے نکل کر عمل کی شکل میں آ اور اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں اسی سے لطف و کرم اور نرم رویہ مانگو انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے بھی مانگو مانگو تجمہ لکھا ہے ٹھیک جی؟ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں لا اللہ تلّۃ طفیٰ وقعۂ اسی سے لطف و کرم تلّۃ طفاء نے لطف و کرم اور ریف کی کی نرمی جو بندہ میں بتایا لکھا لغت میں بھی یہ تجمہ لکھا رف کا نرمی سے پیش آ جانا شفقت پیار سے پیش آنا اور نرم رویہ مانگو یہ لکھا اللہ سے مانگو ہاں جی تو اس پر جو بندہ آخر کو جو بازی میں آ رہا ہے یہ ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے تلا طفن و رف سے پہلے پھیل اطلب مقدر مانا ہے یعنی اطلب طلعطََ و رف اللہ سے لطف اور لطفاتا اور نرمی مانگو رفاقت مانگو یہ مانگو کا ترجمہ لکھا انہوں نے اردو مقدر لکھا جس کا یہاں کوئی مناسبت نہیں ہے یہاں مانگو کا حکم کیا یہاں مناسبت نہیں ہے کیونکہ مزدر اکثر اپنے فیل کے جانشین ہوتا عربی ادب کے لحاظ سے تو کے جانشین ہوتا ہے یا مقولی مداح ہوتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جب عمل اردو مقدر ہوگا تو اپنے فیل کے جانشین ہوا نہ محفول ملا ہو گیا جی اس بلکہ یہ محفول بھی بن گیا اور یہ درست نہیں ہے اس بات کہ یہاں اس دعا میں بند مومن اللہ تعالیٰ کی سرائی میں غلط ہے اللہ کی سرائی میں غرق ہے یہاں کوئی معنی کی پوزیشن میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے عاشق دیوانہ اپنے معشو کے عش میں مداسرا ہے اس کی اس میں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس دعا میں بند مومن اللہ تعالیٰ کی سرائی میں غرق ہے اس کے صفات جلالی و جمالی کبھی کمالی کے ساتھ تو یہاں جو جو ترجمہ بند اخیر نے کیا ہے وہ زیادہ مناسب مناسبت کہ یہ تجمہ کی اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں لا اللہ اور تو ہی بڑا مہربان تو, تو ہی بڑا مہربان اور رحم و نرمی برنے والی والی ذات ہیں یہ تجمہ جو بندہ نے اللہ کے لئے صبح کے طور پر ذکر کیا ہے تو ہی بڑا مہربان یعنی تلۃ تفن اور نرم و اور نرم رحم و نرمی برنے والا والی کاغذات یہ ترجمہ تو یہ مدہ سرائی ہوئی اور دعا کا مقام ہوا لیکن جناب خورشد عالم صاحب اور علامہ مرحم اس دعا کی کیفیت سے نکل آئے وہ دعا مانے کیفیت میں نہیں ہے بلکہ دعا کیفیت سے اور مداسل کیفیت سے نکل آیا اور ایک حکم اور امر کے منزل پر آئے جو کہ یہاں پر ہر کسی مناسبت نہیں رکھتا لہٰذا تعلیٰ تفن و رفغن کی معنی جو بندہ حقیر نے تجمہ کیا وہ زیادہ درست ہے اب اس کی ایک توضیع مزید یہ اس دعا یا مقدس کلمات میں بندہ مومن اس حقیقت کے اقرار کر کے لا اللہ تعالیٰ طفن و رفقان ہے تقرار کے ساتھ کی عبادت و بندگی کے لائق سوا یہ اللہ تبار و تعالیٰ کے کوئی نہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو دو صفات جمالی سے بھی توصیف کرتے ہیں خلط وارقا کہ اللہ جس طرح تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی طرح تیرے بندوں کے لیے سے بڑھ کر کوئی مہربان جو ہے سے بڑھ کر کوئی مہربانی کرنے والا اور رحم و شفقت و نرمی بردنے والا بھی کوئی نہیں ہے طلعطفریف کا کہ ان دو صفت کو خدا میں انحصار کریں تو ہی مہربان اللہ ہے اور تو ہی رحم و کرم و نرمی بردنے والا ذات پاک لہذا تو ہی ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں آقا و مولا و رب و الہ ہیں رب و ہیں اور تو ہی ارحم الرحمین ذات باغ جلجلال آزما کے ریاح ہوں ہاں جی تو یہ مؤثر جو ہے توضی بنداخی نے دیے کہ اس دعا میں جو ہے طلع طفان مرقہ کہہ کر دعا کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تب سے بڑھ کر کوئی بندوں پر مہربانی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور عورتوں سے بڑھ کر نرمی سے رحم سے پیار سے محبت سے شفقت سے پیش آنے والا بھی کوئی نہیں ہے اللہ کو ان دو صفات جمالی سے یاد کرنے لیں میرے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان مقدس دعاؤں کو اور اس کی گہرائی تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی حضور بڑے خلوص کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیع دیں